جذبات ان لوگوں کے ہوتے ہیں جن لوگوں کی صحیح فکر غالب نہیں ہوتی اگر صحیح فکر غالب ہو چکی ہو تو فضل تعالیٰ پہ کوئی چھا جاتی ہے غالب ہو جاتی ہے یہ فرائیڈ نفسیات دنیا کی نفسیات ہے اس کو بادشاہ مانتے ہیں اور اس کا فلسفہ سارا سیکس کے گیسٹ گھومتا ہے اور یہ نفسیات پر مجھے بلایا کرتے ہیں ایک تقریر کے لیے کیونکہ کی نفسیات تصور کے ساتھ قریب ہے صرف فرق یہ ہے کہ وہ نظری ہے تصور عملی ہے تصوف عملی ہے نفسیات نظری ہے وہ تھیوریٹیکل ہے اور یہ پریکٹیکل ہے نہیں تو اس فرائیڈ لکھا ہوا ہے کہ سو میں سے ننانوے آدمی جو ہیں یہ اعتراف کریں گے کہ ہم کوٹائیاں کرتے ہیں اور ایک آدمی اعتراف نہیں کرے گا جو اعتراف نہیں کر رہا وہ جھوٹ بول رہا ہے فون سے میں نے کہا کہ سب سے بڑا جھوٹ فرائیڈ بول رہا ہے میں ایک ادب تھا سلسلے سے خادم ہوں کہ کچھ خاص حیثیت بھی نہیں ہے میں باقی بڑی بڑی حیثیت والے لوگ ہیں کہ میرے پاس جو آدمی آتے ہیں تو مجھے اس بات کا دعویٰ ہے کہ سو فیصد لوگوں کی سلاح ہو جاتی ہے سو فیصد اس سے نکل جاتے ہیں اور دعوی سے ہم کہہ کر سکتے ہیں کہ آدمی کی سلاح ہوگی پر وہ چیز غرب تاری نہیں ہے میں نے کوئی بتیس سال تبلیغ کا کام بہت باقاعدگی سے کیا ہے آپ نہیں کر سکتے تھوڑا اتنا ہو سکتا ہے تو کرتا ہوں گرا نہیں کر سکتا تبلیغی تحریک میں اس میں جو حضرت مولا اللہ خیالات کو فکر کو بات کے حال کو جو بیان کیا ہے تبلیغ کے لیے وہ تین درجوں میں بیان کیا کون تین درجوں لگتا سے تین درجے ڈاکٹر صاحب سے چار مہینے آپ نے لگائے چار مہینے لگا اس سے بھی لگائے ہیں اس بات میں کون سے سنگر جو بیان کیا دیکھے گا جی محمد علی چار مہینے لگائے لگائے عجیب صاحب نے چار مہینے میں لگائے ہیں سال آ چالیس سال بھی لگائے اور چار چار مہینے میں لگائے جی ہاں اور دوسرے میں آ, رنگ آئے گا آخر ابھی اس کو سلسلے کی بات یاد نہیں کی حضرت شاہیز راجودہ رحمت اللہ ہمارے بڑے سید بلان صاحب کے جو شیخ تھے ان کا محفوظ ہے کہ پہلے چلے میں رنگ دور ہوگا دوسرے میں رنگ آئے گا اور تیسرے میں تبلیغ کرنے کا ڈھنگ آئے گا شاہ صاحب اس سے چھوٹے جبلوں میں بڑی عجیب عجیب بات کہا کرتا تھا یہ جو ساتھی کہتا نا کہ میں گھر سے ہو کر پھر آتا ہوں روزے کے لیے جاؤں گا تو اس کے بارے میں شاہ صاحب کا مرکوز تھا جو گھر گیا وہ گھر گیا جو گھر گیا اس وہ شاہ صاحب والدمنی کی کتاب اس پر ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ کس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی اصلاح کے لیے دوسروں کی اطلاع کے لیے ایسے بھولے شہر یا تین درجن نے اس کو فکر غم درد فکر غم درد اور کہتے ہیں کہ آدمی گھر پر کوئی بیمار ہے اور دکاندار گئے ہوئے دکان پر لیکن پورا ہر وقت اس کا دھیان اپنے بیٹے کے ساتھ لگا ہوا ہے کام دکان پر کمرہ کر رہا ہے لیکن دھیان فکر اس کی تو موبائل کا زمانہ ہے فکر کے بعد دوسرے درجہ پھر ہوتا ہے جب وہ بڑھتی ہے تو فکر غم بن جاتی ہے فکر جو غم بن جاتی ہے تو غم میں آدمی کو پھر چین نہیں ہوتا کھانا بھی کم ہو جاتا ہے اس کا وزن کم ہوتا ہے اور جس چیز کے بارے میں چاہت اس کی اور وہ ہو نہیں رہی ہو اور اس کی چاہت تو شد ہو رہی ہو تو اس کے یہ غم تاریخ کرتی ہے آدمی تیسرا درجہ, درجہ در بتا دینا کہیں گے بات تیسرا درجہ پھر در ہم نے درد در بیان در کیا ہے کہ غم پھر درد بنتا ہے شہر پڑا تھا میم محمد صاحب کا سفر میں رات ساری جو آرام والے وہ سوتے گزارتے ہیں درد والے جو ہیں تو وہ جاگتے گزارتے یاد آیا الفاظ یاد میں <تصفح> <نی? تصفح> دیکھیں گے جی؟ <تصفح> اس کو فکر کے درجے میں ہم نے سیکھا جی کو فکر و غم کے درجے میں نے سیکھا اس کو اس ترتیب کو اور اس کے نتیجے میں بفر نکالا باقی سارے خیالات ماہ ہو گئے بس آج باقی خاص تعریف تو اس میں مجھے اندازہ لگایا کہ تبدیلی کے کام کو وہ نوجوانان جو فکر کے درجے میں اور در غم محسوس کا کے درجے میں رکھتے ہیں ان پر جلباتی شابنی نہیں کر وہ ہوتی اور بیان بھی کرتا ہے تقریر بھی کرتا ہے اور زندگی نہیں ہوتی کچھ فائدہ تھوڑی کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہے ضرور ہے تو کسی آدمی کی شکایت کی کہ اس نے سارا وقت ضائع کیا ہے تنگ کرتا رہا ہے اس نے کچھ بھی نہیں کیا ہے سارا وقت سے ضائع کیا ہے اس کے آنے کا کیا فائدہ تھا تو بزرگوں نے پوچھا کہ نماز پڑھتا رہا ہے جماز اماز تو پڑھتا رہا ہے باقی کیا تھا خرچا تھا پڑھتا رہا باغ میں یہ کوئی کم بات ہے تو بات آپ کو فرسٹ ڈویژن میں ٹاپ پوزیشن لینا پھر فرسٹ ڈویژن میں پاس کرنا ہوتا سارا کچھ نہیں کرتا رہا تو آتے کہ آتے ہیں تھرڈ ڈویژن والے پاس والے بھی ہوتے ہیں اور جو ہم بےخیالے ہوتے ہیں بے فکرے بے خیالے بے قدرے پڑھ رہے, پڑھ رہے مدرسوں میں اور فضول ہو کے برہنے کی میں دیکھتا ہوں بازاروں کے برہنے کی برہنگی میں دیکھتا ہوں کے برہنے کی میں دیکھتا ہوں تو اس کے بعد باتن میں فاضل خیالات کی جلا نہ ہوگی تو کیا ہوگا ایک آدمی آگ جلا رہا ہو جلا رہا ہو اور جب آگ خوب جل جائے پانی لے کر آ کر نوٹوں سے پانی ڈال رہا ہو تو بیوقوف ہے کہ نہیں آپ واگھ نہ جلاتے نا آپ آگ نہ جلاتے تو آپ کو پانی ڈالنے کی نوبت نہ آتی ٹھیک ہے نا تو بے ہوتے ہیں سبحان اللہ وہ تو شوق ہوتا ہے مطالعہ کا علم بل لوگوں کو سبحان اللہ شاہ کشمیری رحمتہ اللہ علیہ کو بند واٹر نے چھٹی دی کہ بیمار ہیں یا آرام کریں اور وہ گھر میں گھر کی ایک اندھی کو میں ان کو لٹایا گیا اس کے کھڑکی کھلتے تھے تو اس کھڑکی کو میں کھولا اور اس سے روشنی کی نے لی اور مطالعہ شروع کر دیا عادت والے جب آئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ اکڑو ہوئے ہوئے مطالعہ کرنے کا درت صاحب باپ کو چھوٹی دیجیے کہ آپ آرام کریں اور تاکہ صحت بحال ہو تو پھر کام کر سکیں اور آپ نے زیادہ مطالعہ شروع کر دیں ایک آدمی کے لیے مطالعہ بہت دوسرے آدمی کے لیے مطالعہ مطالع شروع ہے ہماری تعلیم ہوتی ہے تو, تو عام طور پر زیادہ ساتھیوں کا رواج باتیں کرنے کا زیادہ رواج ہے اور ہم نے حضرت جی باتیں سنا تھا کہ تعلیم برات خود عمل ہے اس کو کتاب پڑھنے کی شکل نہیں کرنا چاہیے اور اس کے بعد کوئی تبصرہ بھی نہیں کرنا چاہیے تاکہ اٹھنے والا آدمی اس کتاب کے ساتھ لے کر اٹھے تعلیم برائے تعلیم ہے کوئی امال کے شوق پیدا کرنے کے لیے جاتا چاہے دعوت دوسرا شب ہے ہمارے اس کام کا, میں. جائے نکلنے کا کرنا تو اس میں جیسا نکلنے کا جذبات پیدا کرنا ہوا ہے اس تو کو سیکھا جائے امیر صاحب تعلیم اکراتے ہیں جگہ جگہ کتاب پڑھنے میں غلطی ہو رہی ہوں مجھے فضی تعلی کتابیں یاد ہے صبح <laughs> کیوں کیا اردو چالیس سال سنی ہو تو میرے گاجی میرا تعلیم تین ہے ہماری تعلیم تین ہے ایک تعلیم ہے مسجد کی ایک تعلیم ہے گھر کی ایک تعلیم ہے انفرادی کہ خود مولانا رحمۃ اللہ علیہ فضائے احماد کی کتابوں کو تنہا ہو کر کافی کافی دیر پڑھتے تھے تو اس پر اس نے صاحب نے کہا کہ ہاں وہ پڑھتے تھے اپنے اوپر تاریخ کرتے تھے میں نے اللہ اپنے سلے کے بانی کے بارے میں معلومات پوری نہیں ہیں کہ تاریخ کرتے تھے میں نے کہ اس دور کے فاصل فاضر لوگوں کو جب عزیز پڑی جاتی ہے یوں محسوس ہوتا ہے کہ خود حضور صلی اللہ ہم سنا رہے ہیں یہ واسطہ کے درمیان میں آواز اس کے سے نکل رہی ہے منہ خود قرآن پڑھنے میں یہ ہوتا ہے خود ذات دل جلال کلام فرما رہی اور ہم سن رہے ہیں اور عزیز پہ خود حضور صلی با کمال اشاد فرما رہی اور ہم سن رہے ہیں تاریخ کرنے کی بعض تو ہم کو لوگوں کو کرنی پڑتی ہے کابلین تو کس نسم کے جذبات میں پر تاریخ ہوتے ہیں تو کابلین تو قابل ہوتے ہیں شریف سلمان نبی رحمۃ اللہ نے اپنے افغانستان کے افغانستان کے سفر میں کیا سفر نامہ لکھا انہوں نے کیا نام ہے افغانستان وہ برف ندری صاحب سے شکار یہ سیر افغانستان اس کا نام ہے بڑی زبردست چیز لائبریری میں رکھنے کی اس میں لکھا ہے کہ تاجد میں ہم جاگے تو تاجد پڑھنے کے بعد تلاوت میں علامہ اقبال بہت رویا تلاوت کرنے کے دوران تو میں نے پوچھا کہ آپ کو یہ ضرورت کیسے حاصل ہوئی اس نے کہا کہ والے صاحب نے بتایا تھا کہ بیٹا جب کرن مجید پڑھا کرو یوں سمجھا کرو کہ اللہ پاک مجھ سے مخاطب ہو کر خطاب فرما رہے ہیں تو اس بخش سے دھیان سے جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو اب جب پڑھتا ہوں تو یہ حال ہو جاتا ہے تو اتنا روتا تھا یہ کہ اس کے قرآن مجید بھیگتا تھا سے اور صبح اس کے نوکر احمد علی بابا محمد علی کو خوش کرنا پڑتا تھا بائل قادری نے جس پر نظم لکھی ہے پر لکھا کہ اس کا خوف خدا ضرور جس بے ہاک بیت جاتے تھے تیرے اشک سے قرآن کے واک اشک کسے کہتے ہیں جی ہاں جی کوئی ناول نو تو شاید پڑھو اس پہ اشک ہوتے ہیں جی تو یہ باتیں نظیم سنتے ہیں سمجھنا تو سمجھنے کے بعد محسوس کرنا یہ بات ہمیں حاصل نہیں ہے یہ, یہ حال میں حاصل نہیں ہے سمجھ کے بعد ہی محسوس کرتے ہیں اس کو مگر مکما کا کیا ہے شافی مسئلے پر نماز پڑھ رہا تھا ترکوں کے شریف کی نمازیں چار مسلحوں پر ہوتی تھیں ان پی شافی اور مالکی حملی کے مام کے نماز اپنے مسئلے پر ہوتی اس میں بڑی رحمتیں تھیں اس کو ختم کر دیا ایک تو ترکوں نے فکر کی ہوئی تھی ترک عجم تھے اربوں کو مجبور نہیں کرتے تھے کہ ہمارے امام کے پیچھے ہی کھڑے ہو اللہ نے کہ شافی ہم اپنے امام اور میں ایک حکمت تھی کہ پنکھیوں کی نماز صبح کی اسفار پر ہوتی آدھا گھنٹہ پہلے جلوس سے اور شافیاں انہیں کی نماز جو ہے وہ غلص میں ہوتی ہے صبح کی اذان کے فوراً ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کچھ لوگ اس وقت پڑھتے تھے کچھ رش بھی نہیں ہوتا تھا تواب کے لیے بڑی سلوک ہوتی تھی اس طرح نامے نہیں ہوتے تھے جس طرح سے نماز کھڑی ہوئی ہے تو ہو گیا تو آپ بھی کر سکتے تھے, تھے. مسئلہ پر آپ کا مزید نماز پڑھ رہا تھا اور نماز کے دوران درمیان گیا تو گیت گانے لگ گیا نماز کے دوران آپ کا مرید گیت گانے لگ گیا کہا کیا گیت گا رہا تھا وہ پڑھ رہا تھا کہ بادشاہ جرم مارا جرم مارا درگزار ماں گنا گارے آمر گزار یہ اس کی ہے کریمہ کتاب ہے ایک خواہ فری الدین اطار رحمۃ اللہ کی نظم ہے تو انہوں نے وہ آدمی تھا وہ آدمی جو تھا وہ سمجھدار آدمی تھا اس نے نماز نہیں دہرائی اپنی نکا اس کی نماز نہیں اس کا پڑ رہا تھا بیچ میں اس کی نماز نہیں ہے صاحب علی نکل کی نمازوں کی ادا ہو گئی, ہو گئی. کہ جس کے پہ کھڑا ہوا نماز میں ایسا دہان لائق طاری ہوا اور اتنا خوف طاری ہوا کہ بس میں تو اللہ سے منجات میں مصروف ہو گیا اور مجھے پھر پتہ, پتہ نہیں چلا آئیے کہ امام کی آواز خیر رکھو سیدھا کر لیا اس کو سب کہ میں کہتے ہیں غلبۂ حال غلبال میں جس وقت وشواس باقی نہ رہے اس وقت اس طرح کی کوئی حرکت ہو جائے تو اس میں باز نہیں ٹوٹتی ہر ہران بر برتھ ہوئی چنئی میں مچھلی کئی دن لگی آ گئی <تصفح> ایسے بت کر رہا تھا کہ اتنا فکر کا تاری ہو جانا اللہ کی حضوری کا ایسے احساس ہو جانا علما کہتے ہیں کہ الفاظ کا صحیح تجوید کے ساتھ ادا کرنا مقصد ہے یا معنی پر دھیان لگنا مقصد ہے جی؟ یا ذاتل کی حضوری کا تصور چھا جانا مقصد ہے جی؟ کون سی چیز مقصد ہے ڈاکٹر صاحب بڑے صفی بنے بتائیں کون سی چیز مقصد ہے یہ ساری چیزیں برخوزار مقصد ہیں یہ ہی بات آئی تھی نفات یہ ساری چیزیں مقصد ہیں درجات ہیں درجات ہیں پھر آخر میں جو الفاظ کو پڑھتا ہے تو تجویز کی طرح اس کا دھیان نہیں ہوتا وہ بے تکلف ادا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی حضوری کا دھیان تاریخ ہوتا ہے اور مانے مانی کی کیفیات بادل میں روح پر گزرتی ہیں آتی ہیں ہیں چھاتی گزرتی ہیں آتی ہیں چھاتی ہیں گزرتی ہیں, ہیں, چھاتی ہیں, چھاتی ہیں, گزرتی ہیں. چپے چپے میں جا رہا تھا شہر تو وہاں جگہ تصویر لگی ہوئی تھی تصویر لگی ہوئی تھی ایسا خوبصورت اسمارٹ لڑکا ہے اس کے ہاتھ میں جو ہے تو پکڑی پاک ہوئی ہے یہ. دباب دباب جو <متنجل> پکڑا ہوئی تو اس شروع باتیں شروع. شروع بات شروع. کہ شروع بات شروع کیا کرتے ہیں کام کی باتیں تو ایک دو چار ہوتی ہیں آدھے منٹ میں ہو جاتی ہیں امی جب آتا ہے تو اسے پتا کہ ڈاکٹر صاحب بعد شروع دا ہو تو دان رکھا پڑے بھی تو سے زیادہ ایک ہوتی ہے مزوری کی اور اس کلام کو سمجھنے کی اس کو محسوس کرنے کی ڈاکٹر بھر سے وہ درج یاد اگر دیں سے وہ درج یاد دیں جب امام قرآن پڑھنا شروع کرتا تھا تو وہ اپنے آپ کو ایسے بولتے تھے جیسے انہوں نے اپنے آپ کو پکڑا ہوا اور گرفتار کیا ہوا کھڑا کیا ہوا ہے وہ مسلسل اس میں روتے تھے چیخ نہیں مارتے تھے لیکن جمام سلام پہ بچی مار کر ہوتے تھے مطلب صاحب یاد آیا, آیا نا ہاں جی تو سچ بات ہے ہم اور آپ نا شکرے ہیں بے قدرے ہیں بے فکرے ہیں ہاں جی اظہر مران صاحب فرمایا کرتے تھے ایک آئے تھے اس کے پہلے تو بڑی تفصیل انہوں کی بڑی تفسیر کرتے کرتے آخر انہوں فرمایا یا عباد الہ اشرف والن حسین اللہ تقنطیم الرحمۃ اللہ اس میں اللہ خطاب فرما رہا ہے ان بندوں کو جنہوں نے کہ اتنے گناہ کیے ہیں وہ اپنے اوپر ظلم کیا انہوں نے یا عبادی ان کو اللہ پاک ایسے خطاب فرمائے اے میرے بندو کا تالک کیا گیا ہو اس کو اپنا کہہ کر پکارے تو کیا یہ سرور لطف سر یہ بات یہ لے میرے بندوں یا بات یہ سرف ہوا اللہ حسین جنہوں نے ظلم کیا اپنے اوپر اپنی جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر لا تک نہ رحمت اللہ امید نہ اور رحمت اللہ سے ان اللہ یور فرور گن اللہ تمالا تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا یہ بے شک وہ ہو بہت بڑا بخشنے والا اور بہت بڑا میرا مان ہے تفصیل ہے تفصیلی فرمائی دی کہ جب وہ رضی اللہ درما اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا میں نے سارے گناہ میں نے کیے ہوئے میرا کیا ہوگا تو اس کے جواب میں کہا اتنا ضرور ہوئی کہ اللہ تلاق تمہارے بال گناؤں کو معاف کرے گا تم نے کہا کہ بال گنا کو معاف کرنے پر میرا کام نہیں بنتا پھر آیا کہ اللہ باگ جو چاہے گا جن چاہے گا تو معاف کر دیکھو چاہ تو ہونا ہو میرے بارے میں نہیں کیا پھر اس نے اسلام قبول نہیں کیا پھر یہ جو ہے تو وحشی رضی اللہ عنہ کے سوال کے جواب نہیں آیا اتنا ضروری ان اللہ نل یک فرض بجیا نے کہا ہاں اب بات بن گئی اب نے قبول کرتا ہوں اسلام اسلام قبول کیا تو ایک دو دن کی بات نہیں ہے کہ ایک شہر پڑا کرتے تھے صاحب رحمتہ اللہ کاش تھی تخم محبت درد من کاش تھی کاشتی تخم محبت درد رے من کاشت تھی آخر بڑا چیزیں کہ خود داشتی داشت تھی نے محبت کا بیج میرے دل میں کاشت کر دیا اور آخر وہ چیز ہو جو خود تیرے پاس تھی وہ آخر مجھے بھی نے دے دی دیش تھی تو محبت درد ری من کاشت تھی آخر کیا پڑا تھا آخرش, آخرش. آخرش دادی آخر مرا چیزیں تھو خود دانچتی سودا دکان سے ملتا ہے جہاں پر سودا ہوتا ہے نہیں اصول ہے آپ پانچ چیزوں سے کہیں اور ایک چیز اس کے پاس نہیں ہے تو آپ کھڑا کرتے کھڑا کرتے ہی دوڑ لگا لے گا دوسری دکان کو وہ چیز دوسری دکان سے لے کر آ جائے گا اور چار طرف نہیں کر کے دے گا آپ کو وہ جی کہتے چار میرے پاس ہیں پانچویں کے لیے دوسری دکان پر چلے گا یا تو کہ ساری چیزیں دکان پر وہ موجود کرے گا یا حلا کر دے گا کہ پھر اس سے گاہ خطا ہو جاتا ہے پر دکان پر جاؤں نا تو نیا کوئی چھوٹا بیٹا وغیرہ بٹھایا اسے کہے کہ آ, یہ میں نے پانچ چیزیں خرید دی کہتے دا شہ بلتا بلدہ نہ واق لا ہوا بیا باقی بازو گھر کم آئیں گے تو آدمی کہتے کہ وہاں سے خریدے جہاں پر آتا ہوں دو تکلیف کیا کروں سب پانچوں کی پانچوں وہیں سے خرید لے تو اس اندازہ ہوتا ہے کہ آدمی دکانداری نہیں سیکھی تو چیز وہاں سے ملتی ہے جہاں پر ہوتی ہے الفاظ و مانی الگ بات ہے حال و مکان خال کی مقام مکان بات ہے اتاری ہوتے ہیں بات پر الفاظ ہیں زبان سے اٹھتے ہیں کان پر آتے ہیں مانی دماغ سمجھتا ہے حال اور ہو تو قلب نفس پر نف ہوتی ہیں ہے اس کی نا وائرنگ فٹنگ الگ ہے اس میں سے گزرتی ہے بجلی اس وجہ سے گزر رہی ہو تو پھر تو فریج کو ہیٹر کو اور گھنٹی کو پنکھے کو نہیں پہنچتا یہ تو اسے تاسیریں دکھائے لو